صحمن و رحمۃ اللہ وص محمد السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ صفح الرباشہ ورث بات البشہ باقی تمام سامعین برادران گرامی خواہاں سب کچھ مسنبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں ساز دس نمبر چار سو تیرہ پچپن ہے